الحمد لله نستغطره نستغطره ونعبن به ونكرر ونكرر عليه نرد من الله من شروع لأنه نفسنا من سينا في من الله فلا مضي الله وميء منه فلا الله أولاك في كلاما ونشد من محمد نارفه والسول كما بعض طول بالله من الشيطان المنص الرحمن الرحيم لقد جاءت النسول من جنبهم عجيم عليهم وعليهم حديث عليهم بالهم الرحيم فإذن تولى وطولها ويظهروا بعض الآيا إلا عليه دورك وهو الأرض العرش می اور شروع کر رہے ہیں تو پورے صوبہ سیاسی آئے ہے اور کے ہی سے سب سیاسی آئے تھے اس کے بعد ابھی مجھے نہیں ہوا کیا سوچانس بیچ میں تھے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو تم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچنے تھی لیے کو بہت زیادہ چاہت ہے اور یہ سب باتیں کہ تمہاری شروع کو تکلیف ہو تو میں خیر پہنچنے پہنچنے کی چاہتا ہے یہ تو کفال مسلمان جو مریض ہیں سب کے بارے میں مومن کے لیے تو مزید عدالل مومن عبدالرفی مومن کے خلاف بہت زیادہ نگر محروم بہت زیادہ ہے الحمد اللہ محمد ص اللہ پرماتما سے مریض لے کے بھروسہ ہے وہاں بہت بڑا مالک ہے جتنی شان صبح والا بڑے مالک میرا بڑوسا کر مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تمانی کرنے والوں کو بات کو سمجھنا چاہیے دنیا کی برس حملوں سے لحاظ سے ضرورت ہے آپ کو بار مقصد سے لحاظ سے ضرورت ہے ہر لحاظ سے ہماری مضبوط کی ضرورت ہے ہمارا اسٹوڈنٹ کے سلسلے میں, میں آپ کے بارے میں جو پہلی عمروں میں پہلی کتابوں کی تھوڑا سا دھیان کیا بہت بڑا اچھی مضمون ہے تھوڑا سا خطرہ دھیان کیا آپ کا تھوڑا سا تذکرہ کیا پھر آپ نے بس کیا شروع میں حضرت طالبان کو پریشانیاں آ کے یہ ہوا تو آپ کو ساتھوں میں یاد رہا کہ نجا جو ہے یہ مبارک ہے تین چیزوں سے ایک ہے داو ایک ہے استفادی دعوت ایک ہے عسکری دعوت ان شراری دوا جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف سارے سارے زندگی ہے یہ اب تو ایسا جو ہے دس سال ایسا بالکل ایک ایک آدمی سے بات کرنے سے اور انہوں جانے کے لیے کئی جگہ لوگوں کو جمع کر کے استعمال کر کے بیان کرنے کے حالات بالکل نہیں دل میں صاحب رام رضوان نہیں ایک ایک ایک آدمی کے ساتھ بیٹھتے تعلقات توڑتے تعارف اور اس کے ساتھ باندھ سکتے سیاست راہ مکہ مکرمہ کا تیرہ سالہ دور جو ہے یہ انترانی کا اور اس میں ایک بار طالبا دسوں سال کا ضرور بیان کرنے کی اجازت مانگی ہے ان کی اتنی بدائی ہوئی ہے کہ دسوں اور دلسوں اور ملکوں سے اور بہت سارے لوگ اڈوان اور دوستوں کے خاندان کھا کر لائے ہمارا مرے گا کرنے کی ضرورت اور جو بند ہم فلاں فلاں سرداروں کو قتل کریں گے آج بھی آپ کا بہت آیا اور پوجا کا ضرور بھی ہمیں کیا خان بتائی ہوئی بہت کے منہ سے نکلے ہو اور آج بہت آیا ہے تو پوچھ رہا ہے انہیں ان کی والا صاحب جا کر کے کھانے پینے کے بندوبست کریں کھانے کے گا جب تک میں کیا تھا انہیں بلاؤ یہ بتا دیا اور بتایا کہ ہاں میں مجھے کیا پتہ ہے خطرہ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے بتایا کہ مجھے پرمار اسے ملے گا چلے اور دور درن والے کام بتایا تھا موجود لپت ہے اور یہ اللہ دلہ میری والدہ صاحب آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو اسلام کیا اسلام کی ضرورت او اور شادی ہیں ان کے والدہ مسلمان ہیں خود ہی مسلمان ہیں اور ان کے یہ شادت کرے بہت اچھی بات نہیں ہے تو یہ دور انتظامی دعوت کا حضرا ہے یہ ایک دھیان ہوا ہے دھیان کا مجھے آ رہا ہے شروع ہوئی ہے بچوں کا کیا گیا کا خطبہ شروع ہوا اور وار شروع ہوا یہ استعمالی جو ہے شروع ہوئی اور میں آ بچوں کا پڑھانا سارے صبح پڑھنا سیکھنا لوگوں کو لکھنا کھانا سکھانے کے لیے بندوبست کرنا سارے بندوبست بدل کے قیدی ان کو سلجھے دے کر چھوڑنا کرو ہوا تھا بعد میں قیدی نے کہا کہ ان کو ایسے ہیں کہ ہمارے پاس مجھے دل کے لیے کچھ ان میں رکے پڑے تو ہے کہ گارڈن کو بیس بیس بچے دیے کہ آپ ان کو رکشا پڑھنا سکھائیں اور رکشا پڑھنا سکھایا ہے اس لیے اپنے کو لاگو کر دیا بندوبست تعلیم متاثر کا بندوبست کیا اور اقتباعی دور اقتبائی دور میں با بیان ذمہ جمعہ کا رطبہ اور ہاتھ درسوں تردی کے لیے مدد ہوں اور جو لوگ استعمال والے ہوں ان کو رباشی ماحول کو ادا کر کے ان کے ادارہ لوگ قائم کر کے ان کو تفصیلات تفصیلات باقی ترقی باقی ساخ بات کی روم کی, کی سب سے بات ہم کو بتانا یہ آدمی جو ہے تو استعمال میں اکتیسویں مئی تک دھیان واقع گما اور تدریس بچوں کی اور بڑی عمر کے لوگوں کی اور ہر میں پہ تعداد بڑے احتجاج سارمی پر لوگوں کو کر کے ان کو لحاظ سے کو بھی ترقی پر ڈالنا شروع اجتماعی دور ہے اجتماعی داو کے بعد جو ہے تو اجتماعی داو کے بعد دو باتیں حضور میں آتی ہیں تو یہ وقت ہے کہ اجتماع کے دور کو کٹنے کے لیے کافی مسلسل احتیاط ہے میں تو بالکل دو دن دو دو دن چارج ہوا بات کے ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مل کر دو بڑھنی تھی ملے سجاد ملے تو میں ہم رہتا ہوں. ہوں جو طالبان کی شمت بنی ہے جو آپ اس کو ماننے والے ہمارے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا میں ان سے کہا تھا پر دی. یاد ہے تو میرا وہاں کریے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی حمت ہم بڑے خوش ہیں لیکن میں آپ کو کروں کہ پر میں آپ کا کہتا ہوں نگاہ اس کا تو کیا پتا ہے اس کے پاس مملکت کے لوگوں نے اگر پیسے لے کر معاوضہ لے کر ان کی قاتل بن کر حملہ کیا تو سے کروایا جائے گا اگر وہ نے کیا تو ان کا خود حملہ کرے خود وقت سے گا یہ آپ کیا کہیں میں نے کہواب دیکھیں گے خواب ہوتا ہے بات کہی میں دیکھو میں نے کہا یہ ہے کہ واضح بات کہ جہاں تک اپنے شری دفاظ ہو مسلمان آگے بڑھ رہے ہوں تو کپڑے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کچرنے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ اب خلاپ ہوتا ہے کشمی کے ختم کیے جاتے ہیں ندی کے ٹکڑے ختم کر لیتے ہیں جب اس پر بند جائے اتنا بڑا بار بنتا ہے آپ بھی بند ہوتے ہے ایک کب کہہ کر اس کو گزرنے کے لیے آگے بڑھ کر رات کے بدین براد جن کے بعد بدین برادہ مان قائم ہوا کپاڑ میں بدل کی جلد بڑھتا مدینہ برادری کے پاس اور مکہ مکرمہ سے دو سو پچاس فیٹ کے پاس ہوئی وہاں پر کرائے ہیں چیز کو کچلنے کے لیے بہت بچا بھی ہوئی ہے جو مزن مراد دن کے بازے پر ہوئی ہے اور مت مقمہ کرائے کچلنے کے لیے سندر جو ہے وہ مدن مزاج سات دن کے بازے پر ہوئی ہے اور متا مقدمہ تین سن کے پاس وہ بات کرائے نہیں مفینوں بعد غلط میں تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار اقبال غزل بغل میں سات سو مسلمان اور دو ہزار قربا اور انگریز میں چودہ سو مسلمان اور ان او او کو بال کی طرح میں تو یہ پانچ ہزار یاد نہیں رہا تو یاد نہیں رہا کہ اتنے مشکل حالات ایک میدان نکل پر جنگ کر جنگ کرنے کا لاتے اور جو مکلا لال بند گیا اور وہ جو دور کر سنگ ہو جب اسے جب کلا کمان کی طرح آج سنگر ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو بٹھا کر وہاں سنا گرمی گراشی ایک ضروری ہوتا ہے کہ سندر گجرات کر کے کچھ اور تین بار شدت کی کوشش کیے مکان ہے مسلمانوں کو مسمت کرنے کی اور کچھ نہیں کتاب کو بہت ضروری میں آتا ہے اور اس یہ جبری کے پیڑ کر مسلمان کو فضا لے کے مزاج جاتا ہے وہ اگر نہ کرنا چاہے تو دیکھتا ہے یہ موقع ہوتا ہے جب جمنا ہوتا ہے اللہ کی مذہب پر بجر کی جان کو تیس ہوتے آدمی جا رہے ہیں تیس لے رہے ہیں چار پروارے سات, سات پر اور آگے آدمی کھولے پائے ہوئے ستر ہوتے ہوئے سترہ ہونے کے بعد آدمی کی جان آدمی جی کو پتا رکھنے والوں کو ہے کیا آدھا ایک آدمی بھی. بات ضروری ہوتی ہے کہ کام کے ذمے ہے بات کے ذمے ہے تو اس کی کتاب میں جب جا کے پڑھنے لگے تو مسئلہ جو کو کچلنا ہے اور اصلی دعوت پھر کیا ہے اجتماعی دعوت ہے کتاب کے بیچ میں آتا ہے کتاب کے بعد ہے پھر دعوت ہے اصلی دعوت ہے تو روسنا کے بارے میں تاریخی دعوت ہوئی اصلی دعوت نہیں ہوئی و... اتنا ہی وقت ہوا ہے کہ دنوں کو بھو... روکا ہے لڑکے لوگ پڑے ہندو کو روکا ہے اور تازی دعوت آپ نے ہے تو سفارت کے بادشاہ ہوتا ہے رات کو بلا کر دوڑ کے سفارت کے بادشاہ کترا کو آپ بن دیا اور مصر کے بادشاہ مقبول کو آپ نے بڑا اور روم کے بادشاہ ہرکر کو آپ نے تازی بداؤ ہوئی ہے مختر کے کتابوں میں ڈاکٹر صاحب بادشاہ نے پھاڑ دیا کا خط کو پھاڑ دیا تو آپ نے مزید اسے لایا آپ ہے تو جمن کا کوئی جمن ہوا تھا بادام بازام کو پیغام بھیجا اپنے آدمی بھیج کر ایک کو گرفتار کر گرفتار کر نس بتایا حکومت بازار میں آپ کا پیغام بھیجا کہ آپ گرفتاری بازار آپ کی قدر کرتا تھا دفتر کر کے غلطی ہو تو ہم تباہ ہوں تو ہو جائیں گے ان سے کہا آپ ساری پیش کر دیں اور میں بھی ہے کر کے آپ کو سلا دوں گا سب لوگوں کو انتظار ہوتا کہ میری زمین میں گرسائی ہونی چاہیے میں کر سکا میں کم ہوتی ہے کر سکے تو ایسے خود اس کے بھی میں پیش بنے ہوئے ساری آپ پیش کر دیں کر کے آپ کو سلا دوں گا آدمی آئے گارجیوں کی بوڑھے ہوئی ہیں مسلمان کی بڑی ہوئی ہیں تم نے یہ شکل پھر سے بنانے کا ڈالنے سے بات یہ شکل پھر سے بنانے کا کہا تم نے کہا مارے خدا کس طرح نے شکل بنانے کا کہا میں نے کہا پہلے خدا نے تو مجھے یہ کہا کہ میں گاڑی کو مجھے کٹاؤں بارہ سال نام نے کہا کہ ان کو رات میں مان کے رہاؤں جو ہے صبح جو ہے پھر وہ جواب صبح کا وقت پورا سب جب آئے یا وہ گرفتاری والے جب آئے کہ آپ نے فرمایا ایک گزشتہ سال کی رات میں میرے پورا تمہارے خدا کو قتل کرا دیں یاد آپ میرے یہ واپس ہوئے بازار کے پاس آئے جمن کے میرے خدا تمہارے کو قتل کرا دیں تو بازار میں کہا یہ اخبار میں بات ہے تو خیال رکھنا چاہیے اور تاریخیں عزل معلوم کرنا ہے اگر یہ بات ایسے ہی ہوئی جیسے کہ آپ نے سرایا تو میں دسان قبول کروں گا آج مجھے دباؤ اس علاقے کو اس کے بیٹے کا نام تو شہریہ شہریہ میں بات کو قبل دوں گا اور حضومت پہ اس علاج کے ساتھ سرمایا تو شاندہ میرا خدایا خدا کو قدر کرا تو یہ آپ کی تحریر داوستانے ہیں جو بادشاہوں کو بھیجے ہیں اور اس کے بعد اگر اللہ کے بعد یہ ہلاک ہو گیا اس کے بعد کسنے کے بعد کا دول فاروقی میں تو سارا گئے بکو اس بادشاہ کو جو میں بھیجا سکتا اس کے بدلے میں شوق اور روزانے پہ دعوت قبول نہیں تھی لیکن اعزاز کیا انہوں نے کافر کا اور اس کے بندے میں گئے تو اس کی حکومت والے نے بتایا اس کے اطمینان حکومت کی جب کے بازیا کو پہنچا دربار میں پار بھی چرچا کرتے رہتے کہ ہماری امیر میں ندی آپ کو زبان کا آنے یہ جنگوئی بھی ہوئی ہے اور آنی کا وقت بتایا ہوا ہے اور پھر کر وہ ہو گئے ہیں کہ جب وہ گئے تو انہوں نے اس بار کے داؤ کے ساتھ دیا اس نے مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے کام خاند مذاکرات کیے تو اس کے دل میں اس بات کی دعائی تھی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ کافی جو ہے بالکل اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہوئے اس کے بعد میں جمع دروازے میں جمع کیا میں نے پہلوں کو بادریوں کو باغیوں میں سے عام سے جمع کیا اور جمع کرنے میرے ہے اس کہ جو نبی آپ کے زبان سے چلتا آ, آ رہا تھا کتابوں میں وہ آ گئے انہیں کتاب سے میں جاتا ہوں اور میں گیا تو قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام اگر بعد میں ہنگامہ ہو گیا کہ اسلام قبول کرتا ہے اپنے دل کو چھوڑتا ہے دین مزید کو چھوڑتا ہے جو ہنگامہ ہوا تو بادشاہ کا اندازہ ہوا کہ اگر قبول کرتا ہوں تو میرے رہتا ہوں غلط اور عوام سارے گئے وہ تو بادشاہ ان کا خدا عوام لے سکتے ہیں کھڑے ہوتے تو ساری آواز اتار دیتی ہندو میں یہ دیکھا کہ آپ ملک لگا رہے میں تو لگا دے رہا تھا دھیان دے رہا تھا کہ کتنے میں دن پر پکے ہو میں دیر کر رہا میں تو تمہارا جان گیا تھا جان رہا تھا زندگی میں پکے ہو یا نہیں ہو بس خوشی ہو گئی سارے کے سارے پکے میں سارے شریر میں باقی رہ گئے ایک بات نہیں اٹھا اور اٹھنے کے بعد دربار چھوڑ کر دلا گیا پھر دربار پر نہیں آیا اور اس کا جو کام قبول کر کے جی گزار کر اس نے دربار کو چھوڑ کر موت کو قبول کر دی بھاگ کو مان گئے کر گیا صحیح کی جائے یہ جو ہے یہ تعلیمی دعوت ہے کہتے ہیں سورج ہیں صرف اس میں ہے کہ ہم رحمان قائم کریں دنیا میں کچھ کو خون کا خاتمہ کریں ظلم و کو دہی تو صاف کریں یہ ہماری زمبانی عالمی تو کور لوگ جو اللہ کی ذات کو مانتے ہوئے دھیان دن میں سر گر رہے ہیں ان کو اس کو شان سنکالیں فاروق علی اللہ کے, کے دور میں, میں اور وہ کل کا دور تھا اس نے کہتے حضور صلی اللہ علیہ صدم نے تو امت کو بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ سبن نے امت کو بنایا ہے اور بصیر علیہ نے امت کو بچایا کتنے بس کو بچایا ہے اور بچایا ہے اور پھر بھی ہے تو اس میں فاروق رض ہم نے کمت کو ہے وہ لگ سے کھڑا ہوا اور ہم اس بات سے بھی آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بلو خدمات میرے بھارت نا منی بارت, منی بارت سے لائے فاروق اللہ لوگوں کو لوگوں کی بھارت سے نکال کر اللہ کی بھارت کی طرف لے ہے اور دنیا کی دنیا کی جو ہے تبدیلی سے نکال کر آ کر کے خوشحالی کی طرف لے جائیں اور حکومتوں کو نکال کر اسلام چیلنج کی طرف اس کے لیے راستے میں تو میں تو رکاوٹ ہو تو میں دعوت ہیں کہ اس کو قبول کرو سلام کا قبول کرو سلامتی ہوں اگر سبول نہیں کرتے ہو تو پھر جب کو سکون کرنے والے بھی ہیں ہاں ایک بات کریں گے کہ میں حکومت رات کو غور بند ہو حکومت کو معلوم ہونا پڑے کیونکہ سورنٹی کا اختیار ہے خبر خدا لیا دیا فقط اللہ کا تیار اور پھر جو ہے تو رسول وی پھر جو ہے تو اختیار ہے حکومت والی معلوم ہوگی اور باقی سارے عوام کو کی حفاظت روزگار کے سارے ذرائع سب ان کو فراہم کیے جائیں گے ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور کو روزگار کے ذرائع بھی فراہم کریں گے اور ان کو اس دین قبول کرنے میں جب کریں گے اور اپنے دین پر آپس میں انتظار استعمال پر عمل کرنا چاہیں خود کو دینی روکیں گے خود کو قبول کر کے اپنے خوشی سے قبول کریں لیکن حکومت معلوم کرنا عمر کی حکومت سے معلوم کرنا یہ بھی ہے کہ سلمان کے فراہمی سے پڑی جائے یہ اور اس بار نہیں کرتے ہو تو پھر اس کو پھر بابری مجبوری کتاب ہو کر معلوم تھوڑے پھر وہ جان گئے ہیں تو کئی پر تو ان باپر باپر باپر باپر جو مذاکرات میں مذاکرات میں ہے تو مزاج میں جیس جیوس کو جو روڑا کا سوال ہوا کل میں جو پتہ نہیں پورے ڈلیور نہیں کرنا ہوتا ہے اور جا کر اس کے بادشاہ کے کچی کے ساتھ اپنے گجو کو مانے اور اپنے تہوار کو بہت سارے جان کے بعد بادشاہ نے مانا تو پھر تو پھر کیا آپ کا مان کر آدمی آ گیا بادشاہ نے لوگوں کے گھر کیسے پایا ہے تو درباروں میں تو خوشحال بھی ہی ہوتے ہیں درباروں میں جن جل لوگوں نے جگہ فائر کی ہوتی وہ خوشحال ہوتے ہیں وہ فیشن آپ رسی بند تک کرانے اور پیپات دربار میں تھی نیا بات سلامت کو دیکھیں بدن کو دیکھے بدن جس نے کہا سلوار کو رکھے ہیں نیا میں تھی افسوس ہے تو دیکھتے ہو بات ضرور میں بات کی تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے چیئرپرسن کے درمیان آیا اور مٹی کا ٹوکرا سڑک رکھا ہے جتنا سادہ دو آدمی مٹی کا ٹوکرا رکھو اور جسم میں ایران کی سرزمین صاحب موزہ نشوبہ ضلع میں بھی سبارہ بھیجا گیا یہ عرب کے آؤٹ کا ساری برینڈ کا بھرے گیا ایک ہے موزہ نشوبار ضلع میں کیا آپ اور ہیں شہر میں ان کے بارے میں شہر کے سو دروازے ہوں اور سارے سارے بند ہوں تو ہر دروازے میں سے اپنی اپنی مہارت کے ساتھ اور سراست کے ساتھ دس دکھا دیں گے ایسی بار تو اپنی بات بھی پہلے اس سے جائے تو یہ بات تو جب بات کرتا ہے تو تین بڑا خبر کیا کرتا ہے دن کیا چلاتے ہیں کس کو لے کر میرے کپڑے نہ جائیں میری بات سمانے دان بھی دھوکہ صحیح کرتا ہے دھوکے جا کر اور دونوں میں یہ کر گا میں یہ کر گا تینوں اصولوں کو جا سے بات کی میرے خاموں اور موقع دے کر دیں کہ اپنے موقع کو پورا پیار کریں اور ایرمان لگے کہ بھائی میں نے بات کرنی یا نہیں کرنی جب باتوں لگائے تو ہم لوگ جلائے پہلے آپے آپ جو ہار جی پچیس سال کی درپا ہوئی کلنا سننا اور مشقت ہو جائے مجھے زندگیوں سے ہے اس نے میں گاڑی لگی ہوں سر جب اس کو میں نے اپنے ساتھی نے کہا اس کو میرا کہ جان کے شوق ساتھ گنگا میں الٹا پہ ہندو نے ریکارڈ قائم کر دیا کے ریکارڈ تو ہندو کے ریکارڈ بنا سم نہ کتنے دن سے کرتے کرتے کرتے کرتے جمنا میں گنگا کو دے جمنا ایسے آرام سے بیٹھ کر گنگا سلی سے بیٹھے گنگا میں میر کر نکال کر ایلان کرو کہ شاید مریض کے ونگا کے خاندان کے شاید مریض نے بندو کا ریکارڈ توڑ دیا خیر یہ مذاکرات جو یہاں جی کتابوں کو پڑھے ایک بار میں سے کہا مگر وہ علم کے موسیقی کتابیں اپنے آپ آتی جو دیکھیے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیفا جس چیز کو پڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ کتابیں کس کو شروع کرنی ہے لوگوں کو پڑھ رہے ہیں ان پر کام کر رہے ہیں تم مال کرو کسی زبانوں میں سب کا مضبوط ہوا ہے رام ادا جی شوق کتاب کو پڑھتے ہیں اور وہ کتاب اور قانون ذریع ہے وہ کچھ مچھلی اپنے پاس رکھی ہوگی مگر وہی بک موسی کتاب اپنے اپنی آبادی تو جیسے ہم کو یورپ میں وزیر ہوتا ہے سبحان اللہ کتابیں یہی کوئی اور بات کرنا چاہیں تمہارے پاس ہے آپ ہم پر tick <laughs> tick